بنا کی زندگ تو یہی کھیل کود ہے اور اگر تم آمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا